رحمّ الحم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صُبح نمنشہ الصوال نعمانشہ باقی تمام سامعین خانہ گرامی برادران سب کو شرم السلام کرتے ہمارے سلسلے دف کتاب دعوت میں سے نمبر پبلک ہے اور چھ سو شروع سے ابھی تک دروس کی تعداد ہے اور دو سو چھ اولاد فتح کی شرح میں ہے عوراد فتح میں ہم لوگ اسماعیل حوصلہ میں ہیں اسماعی حوسینہ مثال جو ہے اس میں اعظم نمبر تیرہ یا خالق یا توجہ شروع ہو رہی یا خالق تو یا خالق کے حوالے سے جو ہے لوگی توضی اس مقدس اس میں اعظم کی جو ہے لغبی توضیع تشریح وغیرہ اور ساتھ ہی جو ہے یہ اسم اعظم جو ہے قرآن باغ میں اس کے حوالے سے جو شاید سے بات کریں گے اور پھر آخر میں سے فوج و برکات سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی جی تو یا خالق یا خالق ہو کے لغبی معنی و توضحات فی الحال یہ عنوان ہے وہ خالقن کا لفظ جو ہے اس میں فائل کا سیغا واحد مذکر ہے از فعل خلقا یا خلقن سلاش مجرت اس کے فعل کا جو ہے تین حرفی ہے اصل مادہ خالق اس کا معنی جو ہے پیدا کرنا خلقا یا خلقن پیدا کرنا معنی فیلی مستری جو ہے پیدا کرنے کے معنیٰ اور خلقن و خل اس کو معنی لکھا ہے فطرت پیدائش مخلوق ایجاد یہ معنی کیا ہے یہ معنی جو ہے خلق کے حوالے سے عربی اردو لغت القاموس و میں یہ معنی کیے تو اس لحاظ سے الخالق جو ہے پیدا کرنے والا ایجاد کرنے والا چونکہ اس فائل کا سکا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے پیدا کرنے والا ایجاد کرنے والا اس معنی میں تو اس کے علاوہ جو ہے ایک کتاب جو ہے القاموں سے جدید تھے دوسری جو ہے کتاب اس حوالے سے جو ہے پرانی لغت ہے محردات غاغب بنوان سے اس میں اس مقدس اسم کے حوالے سے فرماتے ہیں الحلق کہتے ہیں اصل میں خلقن کے معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں مات خلق حاصل لوگ بھی معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں اور کبھی خلقن کن بیمانی ابدا بھی آ جاتا ہے یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر کسی کی تغلید کے پیدا کرنا بغیر مادہ کے بغیر کی تعلیمی سابقہ کوئی ماڈل نمونہ کے بغیر ماڈل بھی اپنا ہے مادہ بھی اپنا ہے کوئی مادہ نہیں جو, جو پیدا کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہیں لیکن جو امریکن بہ کن سے پیدا کیے ان کے لیے کوئی مال مٹیریل سابقہ نہیں ہے لیکن جب ہم کوئی مکان بنانا چاہیں ہمیں تو اس کے لیے مادہ چاہیے یعنی اس کے لیے مٹی چاہیے ریت چاہیے سمن چاہیے سریا چاہیے یہ سب اس کے مادے ہیں ان کو ہم جوڑ کر جو ہے بناتے ہیں بناتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز خلا فرمایا اس نے ہندو کسی مادے کے اور سابقہ ماڈل اور نمنے کے پیدا کیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس لیے جو اصل میں خلق ان کے کی معنی کسی چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانے کی جسمانہ میں بھی اور کبھی خلق کن بیمانے ابداع بھی آ جاتا ہے ابداع کے کی مانے کیا ہے یعنی کسی چیز کو بغیر مادہ کے مال مٹیریل کے اور بغیر کسی کی تغلید کے کسی اور کے بنائے ہوئی نمونے کو دیکھ کر ماڈل کو دیکھ کر نہیں بنائے ہاں جی بلکہ جو ہے بغیر کسی مادہ کے ابتدا خود کی طرف سے ایک چیز کو بنانا بجلی کسی سابقہ ماڈل نمونے کے چنانچہ آئے کریمہ قرآن پاک کی خلق السماوات ولاز بالحق سورہ نحل عید نمبر تین میں اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حق پیدا کیا ہاں جی اور اس حادث میں خلق بےمانی ابدا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا بیمانی ابدا ہے کیونکہ دوسرے مقام پر اسی اسی مطلب کو اللہ نے بدی اس سماوات ولاد بقر عہد نمبر 117 میں بدیو سماوات آباد والا سے تعبیر کیا یعنی عدم سے وجود میں لانے والا بغیر کسی سابقہ نمونے کے ماڈل کے اور بغیر کسی مال مٹیریل کے زمین اور آسمانوں کو وجود میں لانے والا ان کو خلق فرمانے والا ان کو پیدا فرمانے والا وہ خالق کے معنی ایسی ذات ہے جو کائنات کو جو ہے عدم سے وجود میں لانے والا یعنی اس تو ایسے عظیم باقی بغیر کسی مال مٹیریل کے بغیر کسی سابقہ جو ہے نمونے کے نقشے سب کچھ اسے اللہ کی طرف سے ہے اس جب کوئی چیز خلا پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا کرنا چاہتا ہے خلق کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کسی قسم کے مال مٹیریل کی ضرورت نہیں بس اس کا حکم ہو گیا یہ چیز بن جا بن جاتا ہے زارا دشن یقن لح و یقن جب وہ کسی چیز کو وجود میں دینا چاہیں تو اس کو اس کا حکم آ جاتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے وجود میں آ جاتا ہے کوئی مال مٹیریل کی اور سابقہ کسی نمونے کی اللہ کو, کو کوئی ضرورت نہیں وہ ایسا عظیم خالق ہے اللہ نے خود حرمۂ بدی اسماوت اس والا تعبیر کے بغیر کسی سابقہ نمونے اور ماڈل مال مٹیریل کے پیدا فرمانے والا آسمانوں و زمین کو نیز ایک چیز کو دوسری شے سے بنانے اور ایجاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار جو ہے خلق جو ہے ایک چیز کو دوسری شے سے بنائے ایک کو دوسری چیز سے بنانے اور ایجاد کرنے کے معنی میں ملیا. استعمال ہوتا ہے جیسے خلق ملنے سے وعدہ فر نساد نمبر ایک تم کو ایک شخص یا ایک نفس یعنی آدم سے پیدا کیا آدم کے ذریعے سے ہم نے تمہیں پھیلایا دنیا میں تو یہاں جو ہے ایک کسی کو دوسرے شے سے بنانے کے میں آدم کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو پھیلایا آدم مہوا کے ذریعے سے انسانوں کو پھیلایا تو ایک چیز سے کہیں گے چیز ایک چیز, ایک چیز کو دوسرے شے سے بنانا ایجاد کے میں ہم باقی تمام انسانوں کو اللہ نے آدم سے اور ہوا کے ذریعے سے پھیلایا ان کے ذریعے پیدا کیا اس معنی میں بھی بیا جاتے خلاق بے معنی ابدا ہاں جی بدون کسی سابقہ مال مٹیریل کے اور سابقہ کسی قسم کے نمونے کے پیدا کرنا باری تعالیٰ کے ساخات سے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے سواغنات ذات باری تعالیٰ اور دوسروں کے درمیان ہرا بیان کرتے فرمایا ذات بر تعالیٰ نے ابا میں یہ حلقوں کمل لایہ القو افلحت ادا کروں سر نہ فرماتا ہے تو جو اتنے معلومات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے اب ہم میں یہ لکھوں ہاں جی اللہ سے فرماتے ہیں کیا وہ ذات کیا وہ ہستی جو یہ لکھوں جو پیدا فرماتا ہے یعنی کیا وہ ذات ہاں جی جو اتنی معلومات پیدا کرے کہ پوری کائنات اسی کے معلوم ہیں وہ جو ہے کیا وہ ویسا ہے کمن ویسا ہے لاح لکھوں جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے افلا ادا کروں تو اس شاید میں جو ہے اللہ نے ابتدا موجودات کو خلق کرنا اللہ کی خصوصیات ہے تو احمیہ تو جو سات تو جو ذات تو جو یعنی ملا کیا جو ذات یعنی مولات اللہ ہے تو جو ذات اتنی معلومات پیدا کرے تو جو ذات پیدا کرے احمد لگو مراد اتنی معلومات پر آزمان زمین ہانجیں کائنات کی ہر شے ترن برن سب کچھ اسی کا پیدا کرتا ہے تو جو ذات اتنی معلومات پیدا کرے جو کہ اللہ ر تعالیٰ ہے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے باقی جن جو بھی جو خدائی دعویٰ کیا جن لوگوں نے شداد نے نمرود نے ہاں جی فرون نے اس کے علاوہ بھی جن چیزوں کو لوگوں نے معلوم سمجھ کر ہاں جی معبود بنا کر نہ اپنے ہاتھوں سے چھیر کر بت بنا کر لوہے کی پتھروں کی مٹی کی جوڑ کے ان کی پرست کیا؟, کیا انہوں نے بھی کوئی چیز خلق کیا ہے ان کے بھی کوئی معلوم ہے کوئی نہیں بس بے وزا جو اتنی معلومات والا فرمایا وہ کچھ جیسے ہیں جو کچھ بھی غلط نہیں کرتا کوئی اس کے معلوم نہیں تم لوگ کیوں نیسیحت حاصل نہیں کرتے تو اللہ تذکر تو کرو اساتذی سمجھ میں آتا ہے خلق بیمان ابدا اللہ کے ساتھ خاص ہے اما جو ہے البتہ خلق صورت استحالہ کے ہوتا ہے ان حوالہ کے دوسرے کو اللہ تعالیٰ جن دے کے بعض اوقات ذات باری تعالیٰ دوسروں کو بھی اس کا اختیار دے دیتی ہے لیکن اللہ کے عزن سے خلق کرتا ہے دوسرا جو بھی ہے جیسے حضرت ایسا یعنی علیہ السلام کو مہدب کر کے فرمایا اللہ نے اجتال کو منت منتری سرد نمبر دس میں اطیسا سرفماتے اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے से صورت بنا کر ہاں جی اس میں روح ہوتے تھے تو میرے عدت سے وہ پرندہ بن جاتا تھا مفردات راغب محمد تو یہاں جو ہے اس وائد میں خلق جو ہے اشتحال کے صورت میں یعنی ایک اور بندے کو حوالہ دینے کے صورت میں اللہ نے جو اپنی ایجن سے اپنے معلومات میں سے کسی کو اجازت دیتے ہیں اتھارٹی دیتے ہیں اختیار دیتے ہیں تو بھی خلق کر لیکن اللہ کے دن سے ہوگا انہیں فرمایا یعنی بعض ذات باری تعلیٰ دوسروں کو بھی اس کا اختیار دے دیتی ہے لیکن اللہ کے ایجن سے خلق کرتا ہے جیسے حضرت عیصٰ علیہ السلام کو مختب کر کے اللہ نے خود فرمایا بے موسع یاد کرو اس وقت کو تاہلق و منتوین جب کہ آپ پیدا کر رہے تھے منتین مٹی سے آپ پیدا کرتے تھے مٹی گارے سے کہے آتے تیر تیری پرندوں کی صورت پھر آپ اس میں جو ہے پھوتے تھے اللہ اور تو پھر وہ اللہ کے دن سے پرندہ بن جاتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر ہاں جی اس میں روح ہوتے تھے تو میرے دن سے وہ پرندہ بن جاتا تھا تو یہ تشریح جو ہے کتاب محردات راغب سے یہ توضیحات آپ لوگوں تک پہنچائیں مزید اسی کتاب فرماتے ہیں خلقن و خلقن یہ دونوں اصل میں دونوں ایک ہی ہے جیسے شربن و شربن پینے کے معنی میں دونوں اگر ان میں اتنا فرق ہے کہ خلقن کن بے معنی خلکت یعنی اس شکل و صورت پر بولا جاتا ہے جس کا تعلق ادرا کے بصر سے ہوتا ہے جس کا تعلق ادرا کے بصر سے آن ان معلومات کو دیکھ سکتے ہیں تو اس سے تحلیق شدہ موجود کو دیکھ سکتے ہیں تو اور خلق کا لفظ خواہ باطنہ یعنی باطن قوتیں اور عادات و حسائل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خلق کا لفظ اسی سے اخلاق ہے تو خلق کا لفظ قواع باطینہ باطنی قوتیں اور آداد و خسائل انسان کی خصلتیں صفات کے میں استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کی بصیرت سے ہے شیشم دل جو ان کو ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بصیرت ان باطنی قوتوں کو آداد خسائل کو دیکھتے ہیں دونوں میں خلق تھا پہلو ہے ایک صورت ظاہر کی تحلیق ہے ایک صورت باطن کی تحلیک ہے ہاں جی تو دونوں کا ہیں اصل جو ہے معنیٰ ایک ہی ہے دونوں کا اصل مرجع ایک ہی ہے اور اسی آج کے دس میں جو ہے انہیں دو کتابوں سے ہم نے خلق کی توضیح خصوصاً کتاب جو ہیں محردات راغب جو کہ قرآن لغات کی تشریح ہے اس میں انہوں نے گویا کہ دو تین معنی بیان کیا خلق رکھی ہاں جی ایک تو عام معنیٰ میں جو پیدا کرنے کے معنیٰ میں حاصل معنی انہوں نے بتایا پوری طرح اندازہ لگانے کے معنی کس چیز کو بنانے کے اور پھر کبھی خلق ابدا کے معنی میں ابتدا پیدا کرنے میں باغ سابقہ کسی مال مٹیریل کے بغیر اور سابقہ کسی نمونے کے بغیر یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے بدی سماوات بلائے اور کبھی ایک چیز کو دوسرے چیز سے بناتے ہیں جیسے انسانوں کا زد آدم سے پھیلایا اللہ نے خود خلا کا من نفس ہوئے تو میں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور خلق بے معنی ابدا جو ہے ابتدا کسی چیز کو پیدا کرنے بدنی کسی نمونے اور مال مٹیریل کے ہی اللہ کے ساتھ خاص ہے اس لیے اللہ نرما کہ آ وہ ذات جو پیدا کرتے ہیں ابتدان بدنی کسی مال وہ جیسا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتا ہے تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے اور آخر میں مرما کبھی کبھار جو ہے خلق جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بعض اوقات ضائع بعد دوسروں کو بھی خلق کے اختیار دے دیتے ہیں کسی کو پیدا کرنے کی لیکن اپنی دن سے اپنے حکم سے جیسا عطہ علیہ السلام کو اللہ نے موجودات دیا کہ آپ جو ہے گارے سے پرندے کے شکل بنا کر اس میں پھونتے تھے اور اللہ کے دن سے وہ پرندہ بن جاتا تھا اس میں روح آ جاتے تھے یہ اللہ کے دن سے تمام انبیاء علیہ السلام کی موجودات اللہ کے دن سے آخر میں فرمایہ خلق اور خلق جو ہے دونوں حاصل میں ایک ہی ہے جی یعنی ایک ہی ہے مگر جو ہے خلق بیوانی خلقت اور اس شکل صورت پر بولا جاتا ہے جس کا تعلق ادرا کے بسر سے اسان سے اور خلق کا لفظ قوائے باطنہ اور عادات و حسال صفات کے معنی میں استعمال و جس کا تعلق بشرت سے چشم بشرت دل کے عام سے دیکھ سکتے ہیں خواش کے درسم جو خالق کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے